آپ کا یہ کہنا کہ جس چیز پر ہم متفق ہیں اس پر ہم جمع ہو جاتے ہیں اور جس چیز پہ ہمارا اختلاف ہے ہم خوش اختیار کرتے ہیں میری گزارش یہ ہے کہ ہمارا اختلاف کس چیز پہ ہے رافضوں کے خلاف یا صوفیوں کے خلاف اگر ہمارا اختلاف ان فروحی مسائل میں ہے جو سلف صالحین کے دور میں تھے جیسا کہ آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ سلف صالحین کے دور میں بھی اختلاف تھا اگر ویسے فروحی مسائل ہیں تو ہم خاموش اختیار کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اگر آج کے دور میں ہمارا اختلاف عقائد کے بنیادی مسائل میں ہے تو کیا تب خاموش اختیار کرنی چاہیے علاف صاف تو آئیے دیکھتے ہیں آج ہمارے ہمارے اختلاف کی وجہ بنیادی وجہ کیا ہے کیا اسے رفے دین کا مسئلہ ہے یا امین و جہر کا مسئلہ ہے جیسے کہ بعض لوگ صرف یہی نعرہ لگاتے ہیں اور یہی تہمے ہم پر لگاتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں جو رف دے نہیں کرتا وہ کافر ہے نروز بلّہ میں جاری تم میں نروز بلّہ حضوت ہے ہمار <تصفيق> علماء میں سے آپ کسی ایک عالم پر قول دکھا دیں جس نے یہ فرمایا ہو کہ جو رفید نہیں کرتا نماز میں وہ کافر ہے یا جو امین مجہر نہیں کہتا وہ کافر ہے ہم اس کے جواب دے ہیں ہمارا مسئلہ فروع مسائل میں نہیں ہے ہمارا اختلاف اس و ہے اس پہ ہم خاموشی اختیار کر سکتے ہیں امت کی بہتری کے لیے لیکن ہمارا اختلاف کس میں ہے عقیدے کی بنیادی مسائل میں ارکان ایمان میں کل میں شہادت میں جیسا کہ آگے میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا کہ آج عثمان کا عقیدہ کیا ہے ہمارے اختلاف ان بنیادی مسائل میں ہے اور آپ کہتے ہیں ہم خاموشی اختیار کریں یعنی اگر رافضی یہ کہتا ہے یا علی مدد یا علی مشکل کشار یا حسین حاجت روا ہم خاموش اختیار کریں کیونکہ کس پہ تو ہمارا اختلاف ہے اور ہم نے بیان کیے کہ اختلاف میں خاموشی ہے جس پہ ہمارا اتفاق ہے اس پہ ہم جمع تو پھر اتفاق ہمارے کس چیز پہ ہے اگر لا الہ الا اللہ پر ہمارا اتفاق نہیں ہے تو پھر کس چیز پہ اتفاق ہے اور اگر لا الہ الا اللہ کو آپ فروح مسائل سمجھتے ہیں تو پھر اصل مسئلہ کیا ہے بلند کوئی اور مسئلہ ہوگا نا جس پر ہمارا اتفاق ہوگا کلمہ تو سے بلند کوئی چیز ہے ہمارے دین میں سب سے بلند کیا ہے تریف کیا ہے لا جانا سب سے بلند ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نشل گا ایک روایت بےغن اس برو نشل گا ستر کے قریب حصے ہیں ایمان کے الا قول لا الہ الا اللہ سب سے بلند ایمان کا حصہ جو ہے وہ ہے کلم توحید لا الہ الا اللہ وہ سب سے کم ہے ایماں تو پڑے ہو راستے سے گندگی کو ہٹانا کہ وہ چیز کو ہٹانا وہ حیا شرب و ایمان اور حیا بھی شرب و حیابی ایمان کا حصہ ہے تو سب سے بلند درجہ ہے لا الہ الا اللہ آج امت آج ہمارا اختلاف اس کلم توحید میں ہے آج امت اس کو سمجھ لے ہمارے اختلاف ہی نہیں ہے میرے بھائی ہمارا بنیادی مسئلہ یہ ہے آج راوزی کہنا چھوڑ دے یا علی مدد آج ریلوے چھوڑ دے یا غوث میری مدد فرما تو ہمارا کیا اختلاف ہے اسے وہ اس شرک کو توحید سمجھ بیٹھے ہیں اور توحید کو شرک کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہی توحید ہے اماموں کا درجہ اولیا کا درجہ بلند ہے وہی ایک راستہ ہے جو ہمیں تک پہنچا سکتے ہیں ان کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے وہ اب وہ تو گستاخ اولیاء ہیں یہ گستاخ انبیاء ہیں ہمارا مسئلہ یہ ہے ہمارا عقیدہ درست ہو جائے آج ہم سب ایک ہیں جب ہمارا عقیدہ ہی درست نہیں ہے تب تو اختلاف ہے ہمارا میں آپ سے سوال کرتا ہوں رافظوں کے عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے کہ وہ صحابہ کرام کو گالی دیتے ہیں غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جو ہمارا اختلاف ہے اس میں ہم خاموشی اختیار کریں یعنی آپ کا کہنا کا یہ مقصد ہے کہ اگر کوئی رافضی کسی صحابی کو گالی دے یا لانت بھیجے ہم خاموش اختیار کریں اور ہم اسے کہہ دیں اگر گالی دینی تو اپنے گھر میں دیا کرو میرے سامنے گالی نہ دینا میری گزارش ہے کیا کوئی ہمارے والدین کو اگر گالی دے کیا ہم یوں اپنے مخالف کو کہیں گے کہ میرے سامنے گالی نہ دو ہم دوست ہیں گھر میں جا کے دیا کرو کوئی شخص ایسا کرنے والا ہے کیوں بھائی کیونکہ میرے والدین ہیں غیرت ہے والدین کے لیے اللہ کے قسم صحابہ کرام ہمارے نزدیک ہمارے والدین سے بھی زیادہ عزیز ہیں جو صحابہ کرام کو گالی دیتا ہے لالچ بھیجتے صبح و شام ہم اپنا ہاتھ اس کے ساتھ نہیں لا سکتے کچھ بھی ہو جائے تفصیل آگے آئے گی ان